ولو تگر تو دیکھے عدل مجرمون اس وقت کو کہ جب مجرم نا کے سور اوسیم رب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور شرمندہ نادم ہوں گے اور کہیں گے غبا نا اے ہمارے رب اب سور ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا یعنی جو سنا تھا اسے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا فرج نہ پروردگار تو ہمیں واپس بھیج دے تو ہم اچھے عمل کریں گے ان نام و کنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ساحت کریمہ میں بہت ہی پیارا درس ہے کہ آج انسان گناہ کرتے وقت یہی خیال کرتا ہے کہ میں کل نیک بن جاؤں گا اور پھر جب وہ کل آتی ہے یعنی موت آ جاتی ہے تو اس وقت وہ ندامت کے آنسو بہائے گا مگر اس وقت کے ندامت کے آنسو قبول نہ ہوں گے تو کافر ہو وہ مشرق ہو کہ گناہ گار ہو ہر ایک کو اسی زندگی کے اندر نیک آماد اختیار کرنے ہیں اور رب کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں سستی و غفلت کے بعد صرف افسوس کرنا باقی رہ جائے گا ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے لات تو ہر جان کو ہدایت یافتہ کر دیتے انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہی پیدا نہ کی جاتی کہ وہ اپنی عقل استعمال کر سکے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کی گئیں کہ عقل کو استعمال کرے دو راستے دیے گئے اور اس میں سے کون سا راستہ وہ منتخب کرتا ہے یہ اسے اختیار دیا گیا اللہ تعالی فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو یہ اختیار نہ دیتے ہر ایک سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور ہوتا مگر اس وقت پھر جنت کی بہاریں جو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ملتی ہیں اور یہ دنیا جو دارالمتحان ہے پھر یہ دنیا دارالمتحان نہ رہتا ولاکن حق القول منی ہاں لیکن میری طرف سے قول ثابت ہو گیا لن جہنم من الج اجمعین کہ میں نے کہا ضرور بضر میں تمام جنات سے اور تمام انسانوں سے جو گناگار ہوں گے کافر ہوں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا تو وہ قول ثابت ہوا اور یہ جہنم والے کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت کی راہیں عطا فرمائے لوگ جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اگر سارے دنیا کے لوگ جہنمی ہو جائیں تو رب العالمین سب کو جہنم میں ڈالنے پر قادر ہے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کی کیا سارے ہی کی گناہ کر رہے ہیں عام طور پر لوگوں کی فطرت ہے کہ جب اکثریت گناہ کر رہی ہو تو وہ گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو سارے کرتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے اکثریت اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی اکثریت جھوٹ بولتی ہے تو اکثریت کے برے اعمال کی وجہ سے یہ کوئی جائز نہیں ہوگا تو آج کافروں کی اکثریت ہے پھر بھی کفر جہنم میں لے جانے والا ہی کام ہے فضو قو بیما نسی تم لکھو یو تم چکھو اس کا عذاب کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا تمہیں اس کی پرواہ نہ رہی انسی نا کم بے شک ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اپنے عذاب میں عذاب الخلد كنتم تعملون اور تم ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو گے اس وجہ سے کہ تم برے کام کیا کرتے تھے ایمان پر تمہارا خاتمہ نہ ہوا اور جب تم کافر مرے ہو لہذا تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اب آیت سجدہ ہے ان نما مینو بیاتی ندی نزا رو با مومن تو وہی ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں خرو سجن تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِن اور وہ اپنے رب کی حمد تعریف بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور وہ تَقَبُرٌ نہیں کرتے اس آیتِ میں یہ جو فرمایا گیا کہ آیتیں سن کر وہ سجنے میں گر جاتے ہیں اس سے ایک مراد تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سجے میں جھکا دیتے ہیں اور دوسری مراد دل کا سجدہ بھی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور وہ آجزین کساری کا پیکر کر بن جاتے ہیں ان نیک بندو کا ذکر ہے ہماری راتیں تو غفلت میں گزرتی ہیں تتا جاف جنوب ہم ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں یہ نیند کو چھوڑ کر رات کی تناوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں یاد اون رب ہوں و اور وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یون اور جو مال ہم نے انہیں دیا اس مال سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے رات کو تحجد کے وقت اٹھنا اور خوب اللہ کی بارگاہ میں رونا دعائیں کرنا نماز پڑھنا یہ ایسے امال ہیں کہ بس اوقات انسان کی بخشش کا یہی ذریعہ بنتے ہیں فلاطا علمسما قرتی کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس کام میں رکھی گئی ہے کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس کام میں اس کی آنکھوں کی چھنڈک ہے یعنی وہ نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اسے جنت میں لے جائے گی کون سی نیکی اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی لہذا کسی نیکی کو حقیر اور چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو کیا معلوم اسی نیکی سے اللہ راضی ہو جائے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی گناہ پر ناراض ہو جائے جزا بما بیما کانو جو وہ کام کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے یعنی جنت میں انہیں وہ نعمتیں دی جائیں گی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی افامن کا نا کیا جو مومن ہو کمن کا نا وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے فاسق یعنی گناہ مومن سے یہاں مراد ہے مسلمان بھی ہو اور نیکوکار ہو تو جو نیکی کرنے والا ہے وہ اور گناہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں لا یسون تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں ہم نے تو برابر سمجھا کہ گناہ کو کوئی چیز ہی نہ سمجھا عمل لدی نہ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل السالح اور انہوں نے اچھے عمل کیے فلہم جنات و پس ان کے لیے جنتوں کا ٹھکانا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں انہیں رہنا ہے نظلم بیما کانو یا یہ جو اچھے کام کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے وہ الَّذِينَ فَسَقُوا اور بہرحال جن لوگوں نے گناہ کیے فَمَأْوَاهُمُ واہ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اگر ایمان برباد ہو گیا گناہوں کے سبب تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے کلا ارادو جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا کہ وہ اس جہنم سے باہر نکلیں اوئی فِيهَا وہ اس جہنم میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے وکیل الحم اور کہا جائے گا ان سے رو کون تم بھی تکون اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے مومن مسلمان جہنم کے عذاب کو جھٹلا نہیں سکتے مگر کبھی کبھی انسان نادانی کرتا ہے اور مذاق میں کفریات تک بک دیتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا اور اسی عالم میں اگر دنیا سے جائے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے مثلاً بعض لوگوں کو جب ڈرایا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے جہنم میں جانے میں تو بڑے مزے آئیں گے نوز میں مزالے سارے یہ فلمی ایکٹر اور یہ سارے گناہگار ان کے وہ نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے ہم بھی وہاں ہوں گے تو وہ دل سے یہ بات نہیں کہتے یہ زبان سے صرف مزاقن کہتے ہیں تو زبان سے یہ کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا ہے اگر ایسا آج تک کہا ہو تو سچی پکی توبہ کریں اور تجدید ایمان کریں اسی طرح بال لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں اگر انہیں یہ کہا جائے یہ اعمال کریں جنت ملے گی تو جنت کو کیا کریں گے لے کر اس کی شیپ بھی ہزاروں سال پرانے نعوذ باللہ میں ظالم اس کی حوریں جو ہیں ہزاروں سال سے پیدا ہو گئی ہیں ایسی ہزاروں سال پرانی حوروں کو کیا کریں گے تو یہ بھی کفر ہے نعوذ باللہ میں ظالم اللہ کی جنت کا مذاق اڑانا ہے چاہے وہ دل سے نہ کہہ رہا ہو زبان سے اس طرح کی باتیں کہے تو یہ کلمہ کفر ہے تو نہ تو جنت کا مذاق اڑانا چاہیے نہ جہنم کا نہ فرشتوں کا نہ انبیاء کا نہ کتابوں کا اسی طرح شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو حقیر سمجھنا اس کی توہین کرنا اس کی بے ادبی کرنا یہ بھی کفر ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ اور ضرور ب ضرور ہم انہیں دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے دون العذاب اکبر بڑے عذاب کے علاوہ لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ جائیں یعنی جو گناہگار ہیں ان پر دنیا میں مصیبتیں آئیں گی تاکہ انہیں ہدایت ملے اکل مند لوگ ان مصیبتوں میں اللہ کو یاد کر کے سچی پکی توبہ کر لیتے ہیں ومن او لم ممن ری آیا رب بھی اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی گئی آ رد انہا اس نے ان آیتوں سے اعراض کر لیا رو گردانی کی ان پر غور نہ کیا انامل من مجرمین بے شک مجرموں گناہ سے ہم انتقام لیں گے رب العالمین جب بدلہ لے گا تو کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں جانے والے کاموں سے بھی محفوظ فرمائے جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اور اعمال سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے